نہیں پہ نفا پ چوت مکرب لوگ اہل بصیرت جو اپنا نقصان کر کے دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو پیدا کرتے رات دیتے عمر بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلوار لے کر جا رہے تھے حضرت عبد الرحمن ملے امیر المومنی کہاں جا رہے ہیں فرمایا میرے میں نے سنا ہے مسافر آئے ہوئے ان کا مالبہ ہوتا ہے دن کا سفر کرتے ہیں رات کا بیچارے جاتے یار میرے شہر میں آئے میں جاؤں گا ان کو کہوں گا میں تارا دیتا ہوں تم رات آ رہا حضرت عبد الرحمان نے مقرر لاکھوں میں ایک اتنا تو بہت اوکھا ہے پوچھتا ہوں میں پھر بھی ساری دنیا ہی ہوں اب میں تم دل کی آنکھوں سے دیکھو دل کی گہرائی سے دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ سکونوں سے پہلی قسم پیدا ہوتی ہے یا ایمان والی بھی جہاں بولیں گے اپنے آپ کو حق کہنا جو ہے یہ بہت باری اصل متری سرکار نے تین مومن کی نشانی بتائی ہیں دین کی بات توجہ سے سنے گا اچھی بات قبول کرے گا تلاش کرے گا کوئی ایک بزرگ تو ان کو جو سچ کہہ دیتے وہ اٹھ کر ماتھا چوم لیتا یہ نہیں حق سننے سے گریز کرے پھر بےمان ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس مخلوق پر عذاب نہیں لاتا جب تک چار باتیں ہوں حق پر چلنے والے ہوں یہ نہیں ہو سکتا سچے لوگوں کے ساتھ رہیں اندے صادقین یہ نہیں ہو سکتا حق کہیں ارے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حق کو دل کھول کر محبت سے سن لیں اگر یہ بھی نہیں آئے تو پھر پانچواں جو ہے بےمان منافع کو مر جائے تمہیں تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے تم حق نہیں سنتے مجھے ایک بندہ غریب تھا کہتا ہے مجھے تنگاد پکڑنے آیا میری بیٹی بھاگی بھاگی آئی کہتی ہے ابو جان آج سے دس سال کی بات ہے آج کی ابو جان آپ تو جا رہے ہیں ہمارا تو گھر کا نہیں ہے مجھے لے گیا صبح مجھے کہتا ہے تو غریب آدمی یاد, روپیہ سنو, غریب آدمی ہے دے ڈاکو نہیں روکتا اس کا حق تھا جب یہ سن رہا تھا کہ اس ان کا رات کا آٹا نہیں ہے اس کا حق تھا سو روپیہ نکال کر اسے دے دے بیٹی جاؤ پلتا ہزار روپیہ مانگ رہا ہے یار ہم اندھے ہو گئے مولوی کے مکھی کے سر جتنا جرم نظرتا ہے ہی نہیں نظرتے کیوں انصاف نہیں کرتے فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے فرمایا جو اپنی غلطی تسلیم کرے اسے کچھ نہیں کہنے. وہ بھی مومن ہے سوال کریں گے بئیمان کہ جی انگریز کی ہے استعمال کروں گا ہوا آیا. مجھے کہتا ہے صاحب جواب دے میں نے سوال کا کہتا ہے اس سائیکل موٹر کو جس نے بنایا جس نے بنایا میں نے کہا یار مجھے تو بھی بتا کہتا ہے کیا میں نے کہا جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا خدا راد کر بھاگ کیا کہہ دیتا میرے رب نے بنایا تو ہو سکتا اسے ماں ہی مل جاتا یہ نہیں کہا اس بھاگ کیا ہم کس نے ہیں فرماتے ہیں اس نے ازل سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا میرے کو دو ماسٹر کہتے فلان جی استعمال کرتے فلان فلان ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ اور یہ پیسوں سے استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو قتل کرو ان کی عورتیں لے آؤ ان کو غلام بناؤ اس کا مال لے کر تقسیم کرو وہ میری کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی آپ پیسے سے کر رہے ہیں پھر مفت کریں گے ارے بے مانو تم بھی استعمال کرو استعمال ہو نا ہونا <تصفح> <تصفح> تم استعمال ہو رہے ہو تم ہمیں کہتے ہو تمہاری عورتوں کو بچوں کو ہر چیز کو انگریز استعمال کر رہا ہے ہم تو استعمال کرتے ہیں تم بھی استعمال کرو استعمال نہ ہو دونوں تین کر ڈالتے ذاتی مساد جماعت پسندی جماعت